السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفيق> نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلوا منکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ آکا فرمایا اور اس میں سے پہلا عاشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقے میں ارشاد فرمایا تھا کہ شہر ر الال رحمۃن و اوسط ہو معفرتُن و آخر و عقف المنار تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عاشرہ جہنم کے آگ سے آزادی کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بابرکت معاشرہ قائم فرمایا تھا اس معاشرے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو نکالا تھا کچھ چیزوں کو اس معاشرے سے ایسا جوڑ دیا تھا کہ جس سے اس معاشرے کے اندر اللہ کی رحمت آ گئی تھی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے ایسی چیزوں کو نکالا جو رحمت کا ضد رحمت کا اپوزٹ ہے لعنت لعنت رحمت کی ضد ہے لعنت جب رحمت نہیں ہوتی تو پھر اس معاشرے پر ان انسانوں پر اللہ کی لعنت کے آثار ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ رحمت کا آشر ہے ہم زندگی میں اللہ تعالی سے رحمت کیسے حاصل کریں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے لعنت والی چیزوں کو ختم کیا رحمت والی چیزوں کو اس معاشرے کے اندر داخل کیا تو اس طرح وہ رحمت والا معاشرہ بنا اگر رحمت والی چیزیں بھی موجود رہیں اور انسان رحمت والے کام بھی کرتا رہے تب بھی رحمت کے آثار مکمل طور پر نہیں ملتے اس لیے آج کے اس نشست میں اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی رحمت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کس انسان کی طرف کیسے متوجہ ہوتی ہے ہم کیا کریں کہ اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے ہمیں نصیب ہو جائے ہمارے گھر والوں کو نصیب ہو جائے ہمارے بچے بچیوں کو نصیب ہو جائے ہمارے کاروبار میں اللہ کی رحمت ہو جائے ہمارے رسق میں اللہ کی رحمت ہو جائے ہماری زندگی میں پوری زندگی میں اللہ کی رحمت آ جائے یہ ایسے ممکن ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے رحمت کے. پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے چنانچہ سورا علیہ کی پہلے رقوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی رحمت مانگنی کی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ من ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت سے, نہ. ہدایت سے دور نہ کرنا لا تلو قلوبنا رحما اور رحمتہ نکان تلوش بہت زیادہ دینے والا ہے اپنی رحمت ہمیں عطا کرتی ہے تو اللہ سے ایک تو رحمت مانگنی چاہیے یہ اللہ کن لوگوں پر رحمت نازل فرماتا ہے ہمیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ملاوت کی جس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر رحمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر رحمت کرتا ہے جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے یہ انسان بسا دوسرے انسان اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں تب صبر کرے گا تب بھی اللہ کی رحمت ملے گی کبھی کبھی اللہ بھی بندوں کو آزماتا ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا کوئی کوتا نہیں ہوتی کوئی عبادات میں کمی نہیں ہوتی لیکن اس سے باوجود اللہ آزماتا ہے پھر یہ انسان صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرماتا اللہ تعالیٰ کسی طرح بندے کو آزماتا ہے؟ شروع میں آیت ہی اذا قالوا راجعون صلوات من ربهم یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کون لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے کس چیز سے اللہ نے کہا بِشَيْئٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ انسان کبھی کبھی نعمتوں میں ہوتا ہے کماتا بھی ہے بچے بھی ہیں گھر بھی ہے پھر کہتا ہے مجھے خوف آتا ہے پلا چیز سے خوف آتا ہے پلا چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے یہ خوف کہیں میرے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے کہیں مجھے ملازمت سے نکال نہ دیا جائے کہیں مجھے پلا نہ ہو جائے اس انسان کے اوپر کبھی کبھی اللہ تعالی خوف ساری کر دیتا ہے ہوتا یہ نیک اچھا آدمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے خوف کے ذریعے کبھی حادثات کا خوف آ جاتا ہے کبھی نقصان کا خوف آتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ایسے وقت میں انسان کو خبر کرنا چاہیے نمبر دو أَنَّكُم الْخَوْفِ <وَالجُوعِن> کبھی اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے معلوم ہوا بھوک کی کیفیت میں اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے یہ کہ, کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو حالات ایسے آ جائیں بہت گھر کے حالات کاروباری حالات ایک وہ بھوک کی کیفیت ہوتی اس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی جب اللہ بھوک کے ذریعے آزمائے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اگر یہ انسان سفر کرے اور اگر اللہ خود کہہ دے کہ تم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو اگر اللہ خود کہہ دے کہ تم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو روزہ رکھو تو پھر اللہ کی رحمت کیوں نہیں متوجہ ہوگی معلوم ہوا روزی کی حالت میں انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں بڑی خوش نصیب ہیں وہ حضرات آپ سب حضرات روزہ رکھا ہوا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو الحمدللہ کہنا چاہیے تو روزے کی حالت میں بھوک ہوتی ہے اور اس بھوک کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتیں بندے پر نازل کرتا ہے کیا عجیب بات نہیں ہے کہ عام حالات میں انسان بھوکا ہو کھانے کو کچھ نہ ہو تو بڑی بے چینی ہوتی ہے لیکن روزے کے اندر کتنا سکون ہوتا ہے کتنا سکون ہوتا ہے معلوم ہوا جب انسان بھوک کی حالت میں اللہ کی رحمت اس سے اوپر آتی ہے کہ اس سے اندر سکون نہ آتا ہے صرف کھانے سے سکون نہیں ہوتا پیٹ بھرنے سے سکون نہیں ہوتا بسا اوقات بھوکا رہنے سے بھی سکون ملتا ہے بھوکا رہنے سے بھی سکون ملتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے یہ جب انسان کی طبیعت میں سکون ہونا تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اور جب بے سکونی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے لعنت کی نشانی ہے اس بندے کو واپس آنا ہوگا اللہ کی رحمت کی طرف یہ رحمت کا اشرہ ہے ہم رحمت کیسے حاصل کریں ایک تو انسان کو خوف کی حالت میں صبر کرنا چاہیے بھوک کی حالت میں صبر کرنا چاہیے نمبر تین المالی مالی نقصان انسان کو پہنچے تو یہ انسان صبر کرے اس پر اللہ رحمت عطا فرمائے گا عجیب سی بات ہے ماضی نقصان پہنچا یہ انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نہ دل فرماتا ہے بہت سے لوگ ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نقصان تو ہوا ہے کاروبار میں لیکن میری طبیعت میں بے چینی نہیں ہے سکون نہیں اللہ کی طرف سے تھا اس وقت میں وہ والدہ نہیں کرتا شور نہیں مچاتا صبر کرتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جب انسان کو مالی نقصان پہنچتا ہے نمبر چار منپ سے جب جانے نقصان ہوتا ہے والد کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا بیوی کا انتقال ہو گیا یا بیوی کے لیے شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی بچے کا انتقال ہو گیا کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا اس کو جانی نقصان پہنچا ہے اس وقت بھی یہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا علیہ ام اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوتی ہے جو جانی نقصان کے وقت وہ جانی نقصان موت کے ذریعے ہو یا وہ جانی نقصان بیماری کے ذریعے ہو یہ جی انسان بیمار ہو جائے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس بخار کی وجہ سے اس سے گناہوں کو جلا دیتا ہے اللہ کی رحمت ہوگی گئی کہ نہیں ہوگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اگر کسی محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تھوڑی سی تکلیف تب بھی اللہ اس کو ایک لیک عطا فرماتا ہے گناہ کو معاف فرماتا ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچی تھوڑا سا جانی نقصان ہوا بیماری کے ذریعے موت کے ذریعے یہ انسان صبر کرتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے یہ ہمیں اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں بچایا پھر اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی سمجھایا قرآن مجید میں کہ انگوا ہی قریب محسن کہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے قریب اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہوتی ہے جو نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں محسنین احسان کرنے والے ہوتے ہیں اچھا سلوک کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے کاموں کی نیک کاموں کا اجر و ثواب تو اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ناقد اس کے اثرات دکھاتا ہے قد اثرات دکھاتا ہے کر کے انسان دیکھ لے کر کے انسان دیکھ لے اللہ اس انسان کو اس کی زندگی میں دکھا دے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من ارحم الارض اب من کو السماء سما من منفی الارض جو زمین میں رہتے ہیں ان پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آخرت تو بعد میں آنے والی چیز ہے یہ تو اللہ ابھی دنیا میں اس پر رحم کر کے دکھا دے گا منفی حق یا ہم کو منفی سما جو بندہ ان جانوروں پر ان انسانوں پر جو زمین کے اوپر رہتے ہیں ان کے اوپر یہ رحم کرتا ہے تو اللہ اس انسان پر رحم کرتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے آج معاشرے میں ایک طرف تو الحمد للہ जो للہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ افطاری بھی کرواتے ہیں دوسروں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں دوسروں کو راشن بھی دیتے ہیں دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے رحم کھاتے ہیں خاص طور پر رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت ان کے قریب کر دیتا ہے ان پر رحم رحم فرماتا ہے ارحم من من الارض منفی سما جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے لیکن اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب انسان ایسے کام معاشری میں کرتا ہے جس سے اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ اس معاشرے پر سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے ان لوگوں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے رحمت کو اٹھا لیتا ہے تو ایک بات آپ نے ذہن نشین فرمائی ہے جب رحمت اٹھتی ہے تو لڑکت آتی ہے آج یہ انسان سمجھتا ہے کہ پیسہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے لہذا پیسہ کماؤ پہ کے اندر ذخیرہ اندوزی کرو خوب جمع کر کے رکھ لو اور پھر جب لوگ مجبور ہو جائیں چینی لینے پر آٹا لینے پر گھی لینے پر بیسن لینے پر پھر انہیں اسپار کرنے کے لیے پھل خریدنے پر مجبور ہو جائے گا اور بیچارا جرمی کے اندر سکنجبین بنانے کی کوشش کرے گا لیمو کی کو سو روپئے پاؤ ایک سو بیس روپے کا پاؤ ریمو ملے گا سکنجوین پینے کی جب معاشرہ یہاں تک پہنچ جائے تو ایسی صورت کے اندر جب وہ مہنگائی مصنوعی پیدا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر اس تجارت میں سے اس کاروبار میں سے اللہ رحمت کو اٹھا لیتا ہے پھر رت آتی پھر لاکھوں روپیہ ہونے کے باوجود جو ذخیرہ اندوزی سے کمایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بے برکتی عطا کر دیتا بے برکتی ڈال دیتا ہے ذہنی سکون ختم کر دیتا ہے انسان حلال مال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتا ہے انسان سون کے ذریعے کماتا ہے حرام مال دوسروں کا خون چوس کر کماتا ہے اللہ اس میں بے ہی ڈال دیتا ہے اللہ وہاں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے اس مال میں سے بھی رحمت کو اٹھا لیتا ہے اس انسان کی زندگی میں سے بھی اللہ رحمت کو اٹھا دیتا یہ جی ہمیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المختر ملعون و ملعون مختصر کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنے والا جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور مہنگائی پیدا کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ملعون اس پر لانت کی جاتی ہے آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ جب رحمت نہیں ہوتی تو پھر لعنت ہوتی ہے معلوم ہوا ذخیرہ اندوزی جس معاشرے کے اندر آ جاتی ہے اللہ اس معاشرے میں سے رحمت اٹھا لیتا ہے اس کاروبار میں سے رحمت اٹھا لیتا ہے وہاں اپنی لعنت نازل کر دیتا ہے یہ انسان آج معاشرے میں کسی کے کام آتا ہے معاشرے میں کسی کے کام آتا ہے اللہ اتنی رحمت اس انسان پہ نازل کرتا ہے کتنی رحمت نازل کرتا ہے دیکھیے رحمت کی ایک نشانی پتا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کام بنا دے اللہ تعالیٰ انسان کے کام بنا دے اور کمال کی رحمت نہیں ہے کہ اگر اللہ اس بندے کے کاموں میں تعاون کرنے والا خود اللہ ہو جائے تو اس بندوں کے کام میں بنانے والا خود اللہ ہو جائے تو پھر کتنی بڑی رحمت ہوگی فلاں بندہ اگر میرے ساتھ ہو جائے فلاں اہم بندہ فلاں ڈی ایس سی ایس سی فلاؤ وکیل فلاں جج فلاں فلاں صاحب میرے ساتھ ہو جائے بس پھر میرا کام بن جائے گا اور کا یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے حدیث سنانے لگا چاہے تاکہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے رحمت کے آثار دیکھیے گا بس اوقات انسان خرچ کہیں اور کرتا ہے اللہ دیتا کہیں اور سے ہے یہ بھی رحمت کی نشانی ہے خرچ کہیں اور کرتا ہے دیتا اللہ کہیں اور سے ہے یہ بھی رحمت کی نشانی ہے اوریز گاری کے ذریعے گناہوں سے جو انسان بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا پرانے مجید کے اندر آج کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں مشکل حالات میں ہوں میں کچھ مشکلات میں گھرا ہوا ہوں یہ انسان اللہ سے لو لگا لے اللہ کی طرف رجوع کر لے اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گناہوں سے بچنا شروع کر دے اللہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا یہ رحمت کی نشانی ہوگی اور پھر اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمانے بھی نہیں ہوگا سورہ فلاق کی آیت نمبر تین میں اللہ تعالی نے یہ رحمت کی نشانیاں خود بتائی اللہ تعالی نے وہاں یہ رشاد فرمایا من یتق اللہ یدع لہو مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب من جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے پرہیزداری اختیار کرتا ہے پرہیزداری کا مفہوم میں رکھ لیجیے گا بہت آسان سا دو لائنیں بس زیادہ لمبی بات نہیں دو لائنیں پرہیزداری کس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے نمبر ایک پرہیزگار کا معنی ہوتا ہے بچنے والا بچنے والا کس چیز سے بچنے والا دو لائنیں صرف نمبر ایک جن کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کرو ان کاموں کے نہ کرنے سے بچنا اللہ نے کہا روزہ رکھو تو روزہ نہ رکھنے سے بچنا نمبر دو جن کاموں کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا یہ نہ کرو ان کے کرنے سے بچنا تقوی کا چیکٹر مکمل ہو گیا اور کچھ نہیں ہے تخوا بس یہی ہے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے نہ کرنے سے بچنا اور جن کے بارے میں کہا ہے کہ مت کرو تو ان کے کرنے سے بچنا اس کو تقوا کہتے ہیں جب یہ انسان تقوی کی لائن پر آتا ہے روزے کا مقصد بھی اللہ تعالی نے یہی بتایا لال رکھو ان کا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تو انسان زندگی کے اندر پرہیزگاری تقوی اختیار کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اس آیت نمبر تین میں فرمایا کہ منج تف اللہ مخرجا اللہ من و لا يحتسب کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے یج له مخرجا تو اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے جن مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے اللہ وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کی گمان بھی نہیں ہوتا یہ انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اپنی بہن کی مدد کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ تعاون کرتا ہے یہ انسان معاشرے کے انسانوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے ان کے ساتھ مالی مدد کرتا ہے ان کے کام آتا ہے اللہ کی رحمت اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے آج کے نشست میں صرف یہ یاد کرنا مقصود تھا کہ یہ رحمت کا اشرہ ہے یہ رحمت کا اشرہ ہے ہم اللہ کی رحمت کیسے حاصل کریں اللہ رب العزل ہمیں خوب اپنی رحمتوں سے نواز دے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق کا طافرمائے کہ جس سے نتیجے میں اللہ کی رحمت اس انسان سے دور ہو جاتی ہے اور آخر الحمدللہ الحمد اللہ